اشفا بریف شکوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا درس ہمارا الحمد جاری ہے اور باب سالس ہم سن رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک فصل اس کی ہم سن چکے ہیں دوسری فصل اس میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل و والتسلیم کو معراج کا جو معجزہ عطا کیا گیا اور اس معراج کے دوران جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو کرامات جو فضائل عطا کیے گئے ان کا تذکرہ کیا ہے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے معجزات میں ویسے تو تین ہزار سے زیادہ معجزات علماء نے ذکر کیے ہیں لیکن اس میں جو مشہور ترین معجوہ ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان شہید اور یہ باقی رہنے والا معجوہ ہے ہمیشہ کے لیے یعنی جب تک یہ امت رہے گی یہ قرآن بھی باقی رہے گا قرب قیامت میں جو ہے وہ یہ قرآن اٹھایا جائے گا تو یہ باقی رہنے والا معجوہ ہے حضر الیہ السلاط السلام کے تمام معجوزات میں سب سے بڑھ کر معجوہ ہے اور دوسرا معجوزہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں شمار کیا گیا وہ معراج ہے کہ حضر السلاط اسلام کو جو معراج کروائی گئی وہ ایک ایسا معجوزہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی آق علی اسلام کو کئی خصوصیات اس معراج میں وہ عطا کی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملیں چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر آپ کے مقامات رفیہ پر دلالت کرنے والا رہنمائی کرنے والا ایک واقعہ ہے اور اس میں کئی باتیں ہیں تو اس حوالے سے امام قاضی یازمان کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی فصلے قائم کی اور اس میں میں کا واقعہ بھی ذکر کیا پھر روحانی تھی جسمانی تھی اس کو بھی ذکر کیا اللہ تبارک و کا دیدار حضر علیہ السلام کو ہوا اس کا بھی آپ نے ذکر کیا سب سے پہلے آز مالکی رحمت اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی اب یہ معراج جو ہے وہ دو اس کے حصے ہیں ایک حصہ معراج کا ابتدائی حصہ ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سورۃ الاسراء بھی جس کو کہا جاتا ہے 15ویں پاری کی پہلی ایت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقساء لے گئی وہ مسجد اقسا کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہاں تک کی جو معرار ہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد عقصہ جانا یہ تو نقص قطعی سے ثابت ہے قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کا منکر ہے بھی کافی کیونکہ وہ قرآن کی آیت کے انکار کرنے والا ہے تو یہاں میراج کے ابتدائی حصے کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد جو میراج کا دوسرا حصہ ہے یعنی مسجد اقسہ سے آسمانوں کی طرف جانا تو اس کا تذکرہ سورہ ون نجم کی اٹھارہ آیتوں میں کیا پہلی آیت سے لے کر اٹھارہ آیتوں تک ون نجمی اذا ہوا سے لے کر لقد لقدر من آیات ربی ہل کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا پہلی آیت سے اٹھارہویں آیت تک یہ معراج کا دوسرا حصہ ذکر کیا گیا ہے تو قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے یہی دو آیتیں ذکر کی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی حدیث ذکر کی ہے کہ معراج کے حوالے سے تقریباً چالیس کے قریب صحابہ کرام نام علی مردوان سے واقعہ منقول ہے اور ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کئی کئی تابعین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کسی نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کسی نے مختصراً ذکر کیا ہے کسی نے کچھ باتیں بیان کی ہیں کسی نے کچھ باتیں بیان کی ہیں تو الگ الگ چونکہ یہ واقعہ مختلف صحابۂ کرام ارحمان سے مروی ہے تو اس لیے اس واقعے میں جو سب سے بہتر روایت قاضی عیاض مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو لگی کہ جس کے اندر تفصیل موجود ہے اور وہ ہے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی ہے کہ اس میں بالکل تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے تو کی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جس کے ذریعے معراج کا واقعہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو سب سے جو معروف حدیث ہے وہ سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے سے اسی کو یہاں پر قاضی رحمۃ اللہ علیہ اولن ذکر فرمائیں گے پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ بعض اور ہیں جن میں مختلف نکات بیان کی گئے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے ہم دونوں انشاءاللہ سنیں گے اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تفضیرہ بما تدمنتہ کرامت الاسرائی من المناجات والرؤیتی وامامت الانبیائی والعروج بہی الہ صدرت المنتہا وما رآ من آیات ربہ الكبرہ یعنی یہ فصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فضیرت کو بیان کرنے میں ہے کہ جو معراج میں آپ علیہ السلاق وسلام کو عطا ہوئیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت صدرت المنتہا تک پہنچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنا ومین خسا علیہ وآلہ وسلم قسط الاسرائی ومن طوت عليه من درجات الزفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته الصيحة الأخبار. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البسيط. وقال تعالى والنجم إذا هوا إلى قوله تعالى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. فلاح خلاف المسلم و منتشیر یعنی مسلمانوں کا معراج کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن کی نس سے قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اس معراج کی تفصیل اور اس میں جو مختلف مختلف عجیب باتیں پیش آئیں اس کی شرح اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات اس واقعے کی تفصیل میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر بکھری ہوئی ہیں رائنا القدیم اکمل و نشیر ہی یدین وہ ذکر یعنی ہم ان میں سب سے زیادہ کامل سب سے زیادہ جامع ہے جس میں ساری باتیں موجود ہیں تقریبا ان کو ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اور اس روایت کے علاوہ اور مقامات پر جو تفسیر ہے ان کو بھی ہم یہاں پہ ذکر کریں گے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے اب علی سے بات ذکر کرتے ہیں حدثنا ثنا الشہید ابو علی جن والفقيه أبو بحر بسمعي عليهم. والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا. قالوا حدثنا أبو العباس العذري. قال حدثنا أبو العباس الرازي. قال حدثنا أبو أحمد الجلودي. قال حدثنا ابن سفيان. قال حدثنا مسلم بن الحجاد. قال حدثنا شيبان بن فروخ. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا سابت المناني شمعي. ان انا الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيت بالبراق وهو الدابه ابيض طويل فوق الحماري ودون البغلي جدع حافله عند منتهى ترفيه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس وربطته بالحلقة التي يربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد تو فی ہی رکا ٹائم یعنی حضرت اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا کو لایا گیا اور یہ برا ایسا ایک چوپایا ہے جانور ہے کہ جو سفید رنگ کا تھا جو گدے سے کچھ جسامت میں بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا اور یہ اپنا قدم پہلا قدم وہاں رکھتا جہاں نظر کی انتہا ہوتی جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اس کا پہلا قدم رہا کرتا تھا حضور اسلام فرماتے ہیں فراکی میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ اس پر سوار ہو کر میں بیت المقدس پہنچا مسجد اقسا اور میں نے اس کو اس ستون کے ساتھ باندھا اس حلقے کے ساتھ اس کو باندھا کہ جس سے امبیائی کرام رام علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا یعنی مسجد اقسا میں اور میں نے اس میں دو رکتے ادا کی یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آیا تو جبریل امین علیہ ایک برتن میں شراب لے کر آئے اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے تو میں نے دودھ کو اختیار کیا جبریل امین علیہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا نام یعنی اس کے بعد ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو آسمان کا دروازہ حضرت جبریل امین علی السلاط اسلام نے کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ من انتہا آپ کون ہیں تو کہا کہ میں جبریل ہوں پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے ہاں بلایا گیا ہے تو دروازہ کھول دیا گیا ہاں ہم تو سنتے کہ مراج میں دھومیں مچی ہوئی تھی یا سوال ہو رہا ہے زمین و آسمان میں دھومیں مچی ہوئی تھی فرشتوں کے درمیان تو مسئلہ یہ ہے ودا یہ ہے کہ دیکھیں آسمان اور جنت کے جو دروازے ہیں ان میں آر پار نظر آتا ہے آسمان اور جنت کے دروازوں میں آر پار نظر آتا ہے اور شارحین کہتے ہیں کہ تمام کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب امین کو جانتے تھے اپنے سردار کو تو جانیں گے جب امین علیہ السلام اسلام اور ان کے سردار کو بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے سارے کے سارے تو پھر یہ سوال کرنا کیسا اور یہ دروازے بند کیوں تھے جب حضور السط استعمال تشریف لا رہے ہیں دھویں مچی ہوئی ہیں تو دروازے بند کیوں رکھے ہوئے تو اس کا جواب علامہ منازی اور مفتی شریف الکمزی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت دیے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ دروازہ جب کھلا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عام سا دروازہ ہے جو آنا چاہے آ جائے جو آنا چاہے آ جائے یعنی سامنے والا دروازہ ہے جو اٹھ کے آنا چاہتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے لیکن ایک دروازہ پیچھے کی طرف ہمارا ہے اس میں سے ہر کوئی آ جا نہیں سکتا کون آئے گا خاص بندہ آئے گا اگر اس کو بھی ایسے ہی رکھ دیا جائے تو پھر اس دروازے کی اہمیت نہیں رہے گی وہ بند رکھا جاتا ہے جب کسی پرسنالٹی نہ آنا ہے کسی شخصیت نے آنا ہے تو پھر اس کو کھولا جاتا ہے دروازہ کھولنے کا مطلب ہے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے تو آسمان کے دروازے اس لیے بند رکھے تھے کہ ایسے ہی کھلا نہیں رکھا گیا آپ کی اہمیت ہے کہ یہ وہ دروازے ہیں کہ جس سے آپ علیہ السلاق اسلام نے اوپر جانا ہے دوسرا کوئی یہاں سے گیا نہیں دوسری بات یہ کہ جب آر پار نظر آ رہا ہے پتہ ہے معلوم ہے دیکھ رہے کہ جبریل امین موجود ہیں تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے تو وہی عشق و محبت والا جواب کہ ان کو معلوم تھا جبریل امین نے بتانا ہے نام لینا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو علامہ مناوی رحمتہ اللہ تلال ایک اور حدیث کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی لذت پاتے ہیں جب حضور علیہ السلاط اسلام کا نام لیا جائے تو ان کو تلز حاصل ہوتا ہے مزہ آتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ وسلمت نے فرمایا کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا تو جس کی جیسی محبت ہوتی ہے جیسی نسبت ہوتی ہے جیسا عشق و ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو لطف آتا اس کو یہی مزہ آئے گا کہ بس ہر وقت میرے محبوب کی باتیں کی جائیں میرے محبوب کا نام لیا جاتا رہے ان کا ذکر کیا جاتا رہے تو فرشتوں کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے مزہ آتا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جبلیل امین علیہ السلط وسلم کی زبانی حضور سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنے ورنا تو آر پار سب نظر آ رہا تھا پوچھنے کی کوئی حادت نہیں تھی گل مچے ہوئے تھے دھومے تھیں فرشتوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ ہم عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت دی جائے جس کا تذکرہ میں کرتا ہوں تو اس وجہ سے ہی دروازے بند رکھے گئے تاکہ آپ کی اہمیت کو اور اجاگر کیا جائے اور آپ علیہ السلات والسلام کی شان و عظمت ان کے سامنے اور واضح ہو جب پہلے آسمان پر پہنچے ففوتی شادانہ دروازہ کھولا گیا فعیدہ انا بھی آدما ورحب و ودعا لی بخیر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے ملاقات ہوئی آپ علیہ الصلاة والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور دعا خیر دی آپ علیہ الصلاة والسلام کو ثم عورج بنا الی السماء الثانیہ فستفتح جبریل فقیل من انتا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد بعیث الی یعنی آآ یہ پوچھا کہ جبریل امین علیہ سے پوچھا دروازہ کھٹکھٹایا جبرین سے پوچھا دوسرے آسمان والوں نے کیا آپ کو آپ کو کہا جبریل تو پھر پتا ہے کیسے چلا کہ جب جبریل بولا تو دروازہ کھل جانا چاہیے نا ان کو اندر سے پتہ کیسے چلا کہ باہر دوسری ہستی بھی موجود ہے باہر دوسری ہستی موجود ہے ان کو پتہ کیسے چلا یا تو حضور علیہ اسلام کی خوشبو محسوس ہوئی ہوگی آم ہاں؟ آم یا پہلے سے بتا دیا ہوگا کہ آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ظاہر ہے کہ جب جبریل امین کہہ دیا انہوں نے کہ میں جبریل ہوں تو دروازہ ویسے ہی کھول دینا چاہیے ومن کا اس کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان اوپر نیچے نظر آتا تھا تو دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہستی آپ کے ساتھ موجود ہے اس لیے سوال کیا جس کو وہ پہلے سے جانتے تھے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو ذکر کر دی کہ ان کو اس سے لذت حاصل ہوتی تھی ورنہ سوال کرنے کا کوئی محل یہاں پر نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ جب دوسرا آسمان کھول دیا گیا اس کے دروازے کھول دیے گئے تو میں دوسرے آسمان پر پہنچا اور وہاں پر دو ذات بھائی حضرت عیسیٰۃ اسلام اور حضرت یحیا بن زکری اڑلاط اسلام وہاں پر موجود تھے ان دونوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائیں خیر کی سما جبینا ارسنا ساری رسا اس کے بعد مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا فا زکرا مثلا پیلا والا ہی معاملہ پیش آیا سوال جواب ہوئے ففتح لنا اس کے بعد وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا فن اب یوسف علیہ صلاحت اسلام تو وہاں پر یوسف علیہ السلاط اسلام موجود تھے وإذا هو قد شطر الحسن اور حضرت یوسف علیہ السلاط اسلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا بدھ حسین جمیل تھے فراہبہ انہوں نے مجھے مرحبہ کہا اور مجھے دعائیں خیر دی جبینا فإذا انا فع ادریس پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا اور وہاں حضرت ادریس علیہ اسلام موجود تھے فراہبی وزعن انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعائیں خیر دی اللہ علیہ حضرت ادریم کا واقعہ مشہور ہے اور آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اب چوتھے آسمان پر موجود ہیں قرآن پاک میں مریم کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے وہاں یہ آیت ہے اڑیہ کہ ہم نے ان کو یعنی ادری صلی السلام کو بلند مقام پر اٹھایا پانچویں آسمان پر پہنچے اور اسی طرح سوال جواب ہوئے وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلاق اسلام موجود تھے انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی خوش آمدید کہا چھٹے آسمان پر پہنچے اسی طرح معاملہ پیش آیا وہاں پر موسا اسلام اسلام موجود تھے انہوں نے بھی مجھے مرحبہ کہا اور میرے لیے آسمان پر پہنچے وہاں بھی معاملہ پیش آیا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ موجود تھے انہوں نے اپنی مبارک پیٹ کو بیت المامور سے یعنی فرشتوں کے کعبے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور یہ بیت المام وہ ہے کہ جس میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد لوٹ کر نہیں آتے اس کے بعد مجھے سد رت پر لے جایا گیا سدرا بیری یعنی بیری کے درخت منتہا جہاں پر کسی چیز کی انتہا ہو جائے انتہائی مقام تو یہ بیری کا درخت اس کے پاس لے جایا گیا یعنی اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان جیسے تھے بڑے بڑے پتے آگے آ رہا ہے کہ یہ اس کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ پوری مخلوق کو اکیلا سایہ کر سکتا ہے اتنا بڑا اس کا پتا ہے آسمان کے جنت کے معاملات دنیا سے بالکل جدہ ہیں اور اس کے جو پھل تھا یعنی بیری کا پھل یہ مٹکے کی طرح بڑا بڑا تھا تو اتنے بڑے بڑے وہ پھل تھے قال فلم ما غشیہا من امر اللہ ما غشیہ تغیت فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتہا من حسنہا فا اوح اللہ علیہ ما اوح یعنی اس کے بعد جب سدرت المنتہا پہ لے جائے گیا تو سدرت المنتہا پر اللہ کے حکم میں سے وہ چھا رہا تھا جو لہٰذا وہ بالکل متغیر ہوا ہوا تھا، تبدیل ہوا ہوا تھا تو مخلوق میں کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے اب یہ کیوں حسن آیا ہوا تھا اس میں تین طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک یہ ہے کہ پروانہ جو ہوتا ہے اس کی مثل پرندوں کا تذکرہ ہے کہ سونے کے اڑ رہے تھے ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ فرشتے وہاں پر تھے ایک روایت ہے کہ وہاں پر نور اتنا زیادہ تھا روشنی اتنی زیادہ نور اتنا زیادہ تھا کہ جس نور کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے مفتی شریف المجی صاحب رشمت اللہ تعالی نے نسرت القاری میں تینوں روایت کے اندر کہ فرشتے ہی تھے اصل میں اصل میں فرشتے تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اجازت طلب کی کہ ہمیں حضرت اسلام کی زیارت کی اجازت دی جائے تو یہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوئے اور یہ پتنگوں کی مثل لگ رہے تھے پروانے کی مثل لگ رہے تھے اور چونکہ یہ فرشتے نورانی ہیں تو ان کے نور کی وجہ سے وہاں پر ایسا روشنی والا ماحول ایسا رنگ و نور والا ماحول ہو گیا کہ جس کو بیان کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مخلوق اس کے حسن کو بیان کر ہی نہیں سکتی فاوح اللہ الی ی ما اوحى وہی اللہ تبارک و تعالی مجھ پر وحی کی جو اس نے وحی کی ففرض علی 50 صلاۃ فی کل یوم و مجھ پر اللہ تبارک وطالہ نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی فنزلت الی موسیٰ میں موسال کے پاس واپس آیا لوٹ کر جب آنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کے کے کی کیا؟ میں نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض کی کالا ربی کا علیہ اسلاسلام نے حضرت اسلام سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور رب ازبل سے اس حوالے سے کمی طلب کریں تخفیف طلب کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی میں بنی اسرائیل کو اس حوالے سے آزما چکا ہوں کوالا فرجا تنا ربی میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس آیا اور میں نے ربی خف امتی فحبن کہ اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما کمی فرما دے اللہ تبارک وطرہ نے پانچ نمازیں کم فرما دی فرجعتو الی موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا فقلتو میں نے کہا کہ حطا انی خمسن اللہ تبارک وطرہ نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں پچاس سے پیتالیس ہو گئی قالا ان امتک لا یتیقو ندالک فرجی علی ربک فسالہ التخفیف موسا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی, اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے。آپ اپنے رب کے پاس ٹوٹ کر جائیں اور کمی کا سوال کریں کالا ربیلا و بین موسا کالا یا محمد انطین اشرن فطیل کا خمسون سلاطن اخبر تو میں بار بار موسا السلام اور اپنے رب از وزل کے پاس آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تبارک واطر نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز دس کے برابر ہے یعنی دس کا ثواب ملے گا تو یہ پچاس نمازیں ہوئی اور جو بھی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کر پاتا پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے نیکی کرنی ہے عمل نہیں کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جو ایک نیکی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ کر لے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو کسی برائی کا ارادہ کرے تو اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی وہ برائی لکھی نہیں جاتی اور فَأِن اگر وہ اس پر عمل کر لے یعنی وہ برائی کا ارتقاب کر لے تو اب اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے حضورات نے فرمایا کہ میں واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سارے معاملے کی خبر دی فقالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الى ربکا فسالہ التخفیف آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں وہ پتا تھا کہ پانچ بھی نہیں پڑھ پائیں گے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد رجعت الى رب حتی استحجیت منہو کہ حضر السط اسلام فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اب بار بار جاتا رہا ہوں تو جانے میں تو مسئلہ نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں لیکن اب کم کرواتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے کہ پچاس سے پانچ ہو گئی اب اس سے کم کروائیں اس میں حیا معلوم ہوتی ہے یہاں تک قمال کی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جو حضرت سابق بنانی رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور یہ بالکل ترتیب کے ساتھ کہ مسجد حرام سے مسجد اقسا پہنچے وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سفر کر کے گئے آگے اور بھی روایتیں ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہی سے مروی ہیں اس میں ایک روایت جو ہے وہ شریق بن ابی نمیر کی ہے یہ بڑی مارکت العرا حدیث پاک ہے حضرت شریق بن ابی نمیر کی اور اس پر کافی قیل و کال کیا گیا ہے گفتگو کی گئی ہے جس کی تفصیل علامہ محمد بن یوسف شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے تفصیل کے ساتھ اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ذکر کیے ہیں اصل یہ ہے کہ جو شریق بن اب نبی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ معراج پر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اور دل مبارک کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے پھر اس کے بعد اسے اسی مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کو دوبارہ صحیح کر دیا گیا یعنی ہاتھ لگایا تو زخم وغیرہ کوئی وہاں پر نشان موجود نہ رہا کازی کی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ الگ ہے یہ معراج سے ہٹ کر واقعہ ہے حضرت انس کی روایت کے اندر یہ نہیں ہے جو ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کے مطابق یہ واقعہ الگ ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبیلہ بنی سعد کے اندر تھے وہاں پر بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا اور معراج کے واقعے کے وقت یہ واقعہ اس روایت کے مطابق حضرت انس کی روایت کے مطابق پیش نہیں آیا لیکن اس کے جوابات علماء نے دیئے کہ صحیح یہ ہے کہ میراج سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا سینہ مبارکہ فقط ایک مرتبہ چاک نہیں ہوا بلکہ چار مرتبہ تحقیق کے مطابق چاک کیا گیا ہے اس میں سے ایک مقام یہی تھا کہ جب حضور علیہ السلام میراج پر تشریف لے جا رہے تھے فرماتے ہیں دیکھیں قول القاضی رضی اللہ تعالی عنہ جم ودا ثابت رحمہ اللہ تعالی هذا الحديث عن عنس ما شاء ولم جأت أحد عنه بأصوب من هذا وقد خلت فيه غيره عن عنس تخليطا كثيرا لا سيما من رواية شريك ابن أبي نمر فقد ذكر في أفضله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم وهذا إنما كان وهو الصبي وقبل البحي وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه وذكر قصة الإسرائي ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي وقد قال غير واحد أنها كانت قبل الهجرة بسنة وقيل قبل هذا وقد رضى ثابت عن أنس من رباية محمد بن السلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الظلمان عند ذئره وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسرائي كما رضاه الناس فجود في القصتين یہاں او اور علمی تحقیقی بحث سے آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارک کا مروی ہے اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ عنہ حضیث پاک جس میں شق صدر کا اللہ وسلم کیا گیا چنانچہ فرماتے ہیں و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کو چیرا گیا پھر جبریل امین علیہ السلاط اسلام اترے اور میرے سینے کو شک کیا پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر آپ سونے کا ایک تست لائے جو ایمان اور شکمت سے بھرا ہوا تھا. تست یعنی پلیٹ کے لئے بڑی سی ایمان اور حکمت کے ساتھ بھری ہوئی تھی پھر اس کے بعد اس کو میرے سینے کے اندر انڈیل دیا گیا ڈال دیا گیا اور پھر سینے کو دوبارہ سی دیا گیا بالکل ہاتھ لگایا تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آثمان کی طرف لے جائے گیا فذکر القصة و روا الحديث بمثلہ عن عنس عن مالک ابن ساعتا و وفيها تقديم و تاخر و زیادت و في ترتیب الانبیاء في السماوات وحديث حدیث ثابت عن عنس اتقنوا و وقد وقعت في حديث الاسرائی زیادت نذکر منها نکتا مفیدتا في غرضنا منها في حديث ابن شهاب وفيه <تصفح> یعنی اب یہ فرما رہے ہیں تمام بحث کرنے کے بعد کے سب سے بہتر حدیث جو ہے وہ حضرت ثابت بنانی کی حضرت انس صدی اللہ سے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مختلف روایتوں کے اندر کچھ ایسے نقطے آئے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارا اصل مقصود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فضائل بیان کرنا ہے وہ ان باتوں کے اندر موجود ہیں تو ابھی جو ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ تفصیل کے ساتھ سنی اس میں اب زیادتی کو ذکر کریں گے کہ دیگر کے اندر کیا کیا باتیں زائد آئی ہیں مزید آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ جیسے آسمانوں پر ہر نبی نے مجھے مرحبا کہ لی میرے لیے دعائیں خیر کی دیگر روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ مرحبا کیسے کہا اس میں الفاظ یہ ہی ہے مرحب بل اخالش نبیش کہ صالح بھائی کو نبی کو مرحبا یعنی جب جب حضرت اسلام امبیائی چرام علی گزرے ہر ایک نے کیا کہا صالح نبی کو صالح بھائی کو نیک نبی کو نیک بھائی کو مرحبا ٹھیک ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے یہ کہا کہ مرحبا بالابن ابن و نبی سالح کہ مرحبا ہو اچھے بیٹے کو نیک بیٹے کو نبی سالح کو سالح نبی کو نیک نبی کو سب نے بھائی کا اور انہوں نے بیٹا کہا تو امبیا کرامیہ السلام آپس میں بھائی ہیں پاک میں بھی موجود ہے تمام کے تمام بھائی ہیں ہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چونکہ نصب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بنتے ہیں اور یہ حوالے سے مشہور بھی ہیں حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام تو ابو البشر ہیں تمام کے تمام انسانوں کے والد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے والد ہیں تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا بیٹا کہا ظاہر کے اعتبار سے واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیٹے ہی ہیں دنیا میں جو تشریف لے کر آئے تو انہیں کی اولاد میں سے تشریف لائے تو ظاہر کے اعتبار سے ان کے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی اصل ہیں حقیقتن ان کی اصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ لوگ دنیا میں یہ امبیا کرام علیہ وسلم دنیا میں آتے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا وجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے تو ایک بات تو یہ ذکر کی کہ ہر ایک جو ہے وہ اخلاح کہتا رہا اور یہ دونوں جو نبی ہے علیہ وسلاۃ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابن السوال کہتے رہے یعنی بیٹا کہتے رہے تو وجہ یہ کہ حقیقت نبی کریم دنیاوی اعتبار سے ان کے کیا ہے بیٹے بنتے ہیں تو اس لیے ان کو انہوں نے بیٹا کہا باقی تمام نے حضرت ابن عباس عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ سدرت المنت سے بھی اوپر مجھے لے جایا جا گیا یہاں تک کہ میں مستوا کے مقام پر پہنچا مست ہموار بالکل پلین زمین کو بولتے ہیں میدان کو بولتے ہیں تو وہاں میں پہنچا اور وہاں میں نے قلم چلنے کی آواز کو سنا یعنی تقدیریں جو لکھی جاتی ہیں قلم جو ہے اس کے چلنے کی میں نے آواز سنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آگے فرماتے ہیں وہ ان انس حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے ثم من طلق بی الوان لا ادري ما ہیا تم ادخلت کہ مجھے اس کے بعد اوپر اور لے جایا گیا یہاں تک کہ میں صدرت کے مقام پر پہنچا اور اس منتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں خود سے نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر اس کے بعد مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا وفی حدیث عماری کی بنیتا سع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ کے پاس سے گزرے تو مساسل رو پڑے تو ندا دی گئی کہ آپ کو کس چیز نے دیا تو کہا کہ یہ نوجوان ہے کہ جن کو آپ نے جس کو تون میرے بعد بھیجا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ربی اے میرے رب یہ نوجوان ہے کہ جس کو ت نے میرے بعد بھیجا اور اس کی امت میں سے اس کی امت میں سے جنت کے اندر جو افراد داخل ہوں گے وہ میری امت سے زیادہ ہوں گے یعنی میری امت میرے میرے امتیوں سے زیادہ اس کے امتی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو موسا علیہ الصلاط اسلام کے رونے کی وجہ یہی تھی کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے شفیق ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں نبوت کا نام ہی شفقت و مہربانی ہے نبوت ہوتی ہی مخلوق کے اوپر شفقت و مہربانی ہوتی ہے تو انبیاء کرام احم السلام تو اس بات کی بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کی امت جنت میں داخل ہوں تو موسا علیہ السلاط اسلام کی امت میں سے بھی کثرت باکس افراد جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لے کر آ تو جو آپ کے امتی ہی ہیں جو آپ کے مذہب پر تھے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے جو مومن تھے ان میں سے ایمان والے تھے ان کی بھی بڑی تعداد ہوگی اور روایتوں کے اندر ہے کہ ابتدا میں جب محشر کا میدان ہوگا تو بعض امتیں آئیں گی جن کے, جن کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ ایک ہوگا کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کسی کے ساتھ اسی ہوں گے تو کسی کے ساتھ کچھ ہوں گے پھر ایک امت آئے گی کہ جو بہت بڑی تعداد میں ہوگی تو گمان ہوگا کہ شاید یہ امت محمدیہ ہے لیکن پتہ چلے گا کہ یہ موسا علیہ اسلاط اسلام کی امت ہے لیکن اس کے بعد جب امت محمدیہ آئے گی تو وہ تو تمام کی تمام جو اطراف ہوں گے اس کو بھر کے رکھ دے گی تو امت محمدیہ کی تعداد جو ہے وہ روایتوں کے مطابق حدیثوں کے مطابق ایک سو بیس صفحے ہوں گی جنتوں کی اس میں سے اسی جو ہے وہ امت محمدیہ علا صاحب صلاحت اسلام کی ہوں گے تو موسا علیہط اسلام کو ناؤس بلّہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ حسد ہو حضور علیہ السلاط اسلام کے مقامات رفیہ سے کیسے حسد ہو سکتا ہے ان کو تو معلوم ہے وہ تو تمنا تھی کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی امت میں سے ہو جائیں یہاں پر جس شفقت نے جس چیز نے رلایا وہ شفقت و مہربانی تھی کہ کاش میری امت بھی اتنی زیادہ جنت کے اندر داخل ہوتی وہ بھی ایمان لے آتے تو جنت کے اندر داخل ہو جاتا جیسے روایتوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے جب امت محمدیہ کے فضائل دیکھی تو ہر فضیلت پر اللہ سیا ارض کی کہ یا اللہ یہ میری امت بنا دے یہ میری امت بنا دے یعنی میری امت کو یہ چیزیں عطا فرما دے اللہ تبارک نے ہر فضیلت پر یہ, کہ یہ تو احمد علیہط اسلام کی امت کے لیے ہے. تو یہ جو حوشا علیہ السلاط اسلام روئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس رحم کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے کہ میرے امتی ان کے مقابلے میں کم جنت میں داخل ہوں گے اس لیے روئے ورنہ اور کوئی وجہ یہاں پر نہیں تھی وفی حدیث ہی ابھی ہرئی رتر اللہ تعالیٰ فی جماطیا یعنی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب حضر الیہسلام بیت, بیت المقدس یا بیت المقدس میں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے اندر موجود ہوں اور نماز کا وقت آ گیا تو میں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی پھر اس کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک ہیں یہ مالک ہیں جو جہنم کے ہیں جہنم کے ہیں آپ ان کو سلام دیئے تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا مالک یعنی خازن جن نار نے جہنم کے داروغہ نے آپ رسالت اسلام, اسلام کو سلام کیا۔ وفي حديث ابي هريره ثم سار حتى اتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه الى صخرتين فصلى الملائكه فلما قضيت الصلاه قالو یا جبريل من هذا معك قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين قالو وقد ارسل اليه قال نعم قالوا حجا الله من اخ و خليفه فنعم الاخ ونعم الخليفه ثم ذكر ارواح الانبياء حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پر پہنچے وہاں آپ براق سے نیچے تشریف لائے اور اپنے اس جانور کو براق کو اپ نے چٹان کے ساتھ باندھا اور ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی ایک روایت آ رہی ہے آگے کہ ملائکہ کو اوپر آپ نے آسمان پر نماز پڑھائی جس میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود تھے جب نماز پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا جگید یہ آپ کے ساتھ کون کا محمد جو اللہ کے رسول اور خاتم نبیجین ہیں انہوں نے عرض کی کہ ان کو بلایا گیا ہے کہاں کہ ہاں بلایا گیا ہے یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے کلام کے لیے بلایا گیا ہے تو انہوں نے تمام نے کہا کہ اللہ تبارک و ان کو آباد رکھے بڑے اچھے بھائی ہیں بڑے اچھے خلیفہ ہیں پھر اس کے بعد حضرت علیہ اسلام کی انبیاء کرام رام علیہم السلام کی, علیہ کی ارواہ سے ملاقات ہوئی ان میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی و صنا کی اور ہر ایک نے ان میں سے گفتگو کی اور وہ جو گفتگو کرنے والے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داعود علیہ السلام اور حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام تھے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام فرمایا یہ دلائل النبوا کی روایت ہے امام بیحقی رحمت اللہ تعالی نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی امامت کروائی تو امامت کروانے کے بعد ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کی اور پھر جو جو انعامات ان کے اوپر ہوئے تھے جو انعام اللہ نے کیے تھے ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ الحمدللہ اللہ اتخذ ابراہیم خلیلہ کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور پھر اپنا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نار سے یعنی جو آپ کے اوپر آگ جلائی گئی تھی اس سے مجھے نجات دی آگ کو مجھ پر سلامتی والا ٹھنڈا کر دیا السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا مجھے اپنا رازدار بنایا میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اپنی بعض فضیلتیں حمد و کے ساتھ بیان کی پھر حضرت داود علیہ السلام کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے کچھ فضائل جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے وہ بیان کیے سلیمان علیہ السلام نے بیان کیے عیسا علیہ السلام نے بیان کیے جو جو فضیلتیں ان کو ملی تھی اس میں سے کچھ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وار وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد ونا کی چنانچہ آپ نے یوں کہا فقا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجن کہ محمد صلی اللہ وسلم نے اپنے رب از وجل کی حمد و سنا کی فقال اور یوں ارشاد فرمایا کلنا اڈا ربی تم تمام نے اللہ کی حمد و سنا کی و اسنی اس ربی اب میں بھی اپنے رب کی ہمدو سنا کرتا ہوں یعنی کرام علی مسلم نے اپنے فضائل بیان کی تو اس میں اللہ کی حمد کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ یہ چیزیں عطا فرمائیں وہی مالی کو خالی کی جو یہ عطا فرمانے والا ہے اب حضرت اصلاح اسلام اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اپنے فضائل جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس کو بیان کرتے ہیں انبیاء کرام علی مسلام کے سامنے چناتے آپ یوں عرض کرتے ہیں الحمد للہ اللہ ارسلنی رحمت العلمی تمام تاریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت اللہ عالمین بنایا اور تمام لوگوں کے لیے مجھے بشارت دینے والا ڈر سنانے والا بنایا فرقان کل شی اللہ نے مجھ پر وہ قرآن جو فرقان ہے فرق کرنے والا ہے وہ نازل کیا اور اس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے وجاڈا خیر وجا وبارک و تعالی نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا ان کو درمیانی امت بنایا وجا امتی اولاخرونا اور میری امت ہی سب سے پہلی ہے یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں کا حساب و کتاب کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ خیرونا اور یہی سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئی ہے وَشَرَحَ لِي الصَّدْرِ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا وَوَدَعَنِّي وِزْرِ اور مجھ پر جو بوجھ تھا اللہ تبارک وطنہ نے اس کو دور کیا وَرَفْعَ لِي ذِكْرِ اللہ نے میرے لئے میرے ذکر کو بلند کیا وَجَعَلَنِي فَاتِحَا وَخَاتِمَا اللہ نے مجھے فاتش اور خاتم بنایا یعنی اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِهَاذَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہی باتیں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام پر فضیلت لے گئے آگے مزید کچھ باتیں اور ذکر کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے ثم ذکر انہو عرج بہی الی السماء الدنیا ومن سماء الی سماء نحو ما تقدم وفی حدیث ابن مسعود وان تہیبی الی سجرت المنتہ وہی فی السماء السادسہ من من ما من ما من یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر یہ ہے کہ مجھے سدرت المتہا تک لے جایا گیا اور یہ سدرت المتہا چھٹے آسمان پر ہے اس میں دو قول ہیں جیسے پیچھے آیا وہ یہی ہے ساتویں آسمان پر ہے ٹھیک ہے اس سے اوپر ہے تو علماء نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ صحیح تو یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر ہے لیکن اس میں مطابقت یہ ہو سکتی ہے کہ, اس کی جڑے ممکن ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہوں چھٹے آسمان پر جڑے ہوں اور اس کی انتہا جو ہے وہ ساتویں آسمان سے اوپر جا رہی ہوں آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ کتنا بلند بالا ہے اور یہی مقام ہے کہ جہاں پر آ, تمام لوگوں کے اعمال جو پہنچتے ہیں یہاں جا کر انتہا ہو جاتی مخلوق کی یہاں پر انتہا ہے اور یہیں سے احکام جو ہے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں جبریل امین علیہ السلات بھی اسی انتہا تک پہنچتے ہیں اس سے اوپر نہیں جاتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ المنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہاں جو نور چھا رہا تھا پیچھے جو روایت آئی اس میں الفاظ کے ہیں الوان رنگ تھے مختلف قسم کے یہ کہتے ہیں کہ فراش منظاب سونے کے پتنگے تھے پروانے تھے تو میں نے اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دی کہ پتنگوں سے مراد پروانوں سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں ٹھیک کہ یہ سدرت المنتہا ہے اور یہیں تک آپ کی امت میں سے جو آپ کے طریقہ کار پر چلتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں اس سے اوپر کوئی نہیں پہنچتا وہی سدرت المنتہ یہ سدرت المتہ ہے يخرج اس کی جڑ میں سے نہریں بہ رہی تھی بالکل پانی کی کوئی اس میں خرابی نہیں تھی کوئی بدبو نہیں تھی وہ اس اسی درخت کی جڑ میں سے دودھ کی نہر بہ رہی تھی کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوا انہار اسی درخت کی جڑ میں سے پینے والوں کے لیے لذیذ شراب کی نہریں بھی خالص صاف ستھرے شہد کی نہریں بھی بہ رہی تھی وہ شجرۃ یسیراک وہ درخت ہے کہ جو سوار ہے اس کے سائے میں 70 سال تک چنتا رہے اتنا بڑا اس کا سایہ ہے و ان ورقتہ منها مذلت الخلق کہ اس کا جو ایک ورق ہے ایک پتہ ہے وہ تمام مخلوق پر سایہ کرنے والا ہے۔ فغشىہ نورن اس کو نور نے ڈھاپا ہوا تھا وغشیت الملائکہ یہ نور کیسے تھا ملائکہ کے ذریعے تھا۔ اس کی تفسیر میں نے اپ کے سامنے پیچھے بیان کر دی ہے۔ قال فهو قوله اذ يخشع الصدرۃ ما يخشع <يَخْشَادًا> پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے وہ کیا گفتگو ہے ان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمیشہ بیان کرنے, کرتے رہنے کی توفیق عطا تع فرمائے بڑی میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ کچھ مختصر کر دوں لیکن چونکہ بات ہی ایسی ہے قیامان کی رحمت اللہ تعالی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور بعد بھی سرور صلی اللہ تعالی وسلم کی کرتے ہیں تو تفصیل ہو ہی جاتی ہے اللہ نے چاہا تو اس میں بھی برکت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم